فرما رہے ہیں فضیل الشیخ محترم جناب مولانا محمد درجی سنصاری صاحب انڈیا والے مورخات تین جنوری سن دو ہزار آٹھ بمقام جامع مسجد الہدا لانڈی موضوع ہے کبیرہ گناہ یاد رکھیے اسلامی کیش نوگا مرکز صلافی کیش سنٹر منظور کالونی گجر چاک کراچی وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون و عن نبي هريره رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي جنا السبع البقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقت النفس الۃم اللّہ اللہ بلحق بالحق اقل الربا و مال یتیم و طلحف و وقذف المؤمنات محسن الغافلات المناتل محسناتلغافی في رباح الباری وب شراہلی صدھری ویسر عمری وحل مل ثانی اب رب رب کہ ربنی علم تعریف و توصیف کہ دریائی و بڑائی کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے وہی ہمارا معبود ہے وہی ہمارا مضبوط ہے اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہی ہے کہ وہی ذات کائنات کے چپے چپے پر حاکم ہے اور باقی رہنے والی ہے اور اس کے علاوہ ساری کائنات فانی اس کے ہم انسانوں پر بے شمار احسانات و اکرامات ہیں نوازشیں ہیں ہم ان کو اگر شمار کرنا چاہیں تو نہ تو ان کو احاطۂ تحریر میں لا سکتے ہیں نہ تقریر میں ان تعدو نعمت اللہ ہی لاتقسوہا میرے بندوں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے اس کا ایک عظیم احسان ان تمام احسانوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حضرت موسا علیہ السلام جیسے پیغمبر یہ کہتے ہوں کہ اللہ اگر تو نے مجھے کوئی نبی نہ بنایا ہوتا تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر تھا مجھے جناب محمد الرسول اللہ کا امتی بنا کر دنیا میں بیچ دیا ہوتا مختصر سی حمد کے بعد ہم اس اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ عالمین تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ اور وہ زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرمان احمد مصطفی سید الصقلین امام کائنات محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہم صلی اللہ مسلم وسلم وبارکلے قرآن کریم کی سورہ فرقان سے چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی موضوع ہے میرا آج جس پر میں آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں کبیرہ گناہ یعنی وہ بڑے بڑے گناہ جن کی ایک فہرست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے اور جن سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کبیرہ گناہ کی تعریف یہ بھی ہوتی ہے کہ کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر حد جاری کی جائے سزا कुछ کچھ مفصرین نے کبیرہ گناہ کی تعریف یہ کی ہے کہ جو بغیر के کے معاف نہ ہوں قرآن کریم بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس پر بحث قرآن میں کی گئی ہے لیکن جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کے اندر دو یا تین چیزیں بتائی گئی ہیں تین چیزیں والذین لا یدعون معاللہ الہن آخر ولا یقتلون النفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق ولا یزنون میں یہاں خدا عصاف بیان کیے جا رہے تھے اور اس میں ایک وصف بھی ان کا بیان کرنی ہے وَعِبَادُ سات مستکر مقام ولم یوسرفر بہنا قواما اس کے بعد یہ آئے آئی اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو ان کے اندر آجزی اور سکون کی چال ہوتی ہے وہ آجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں قالوا سلام اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ جاہلوں سے وہ الجھتے نہیں ہیں بلکہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کی راتیں اپنے نرم گرم بستروں سے الگ رہتی ہیں اور سجدوں میں اور لمبے لمبے قیاموں میں گزرتی ہیں ربنا جہنم اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ بریکٹ کہ وہ اپنی نمازوں پر اور روزوں پر اعتبار کرتے ہوئے بھروسہ کرتے ہوئے اس پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہیں رہتے بلکہ ان تمام عبادت کے باوجود وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں ربنا عنا جہنم آئے ہمارے پروردگار تو ہم کو جہنم کے عذاب سے نہ فرما جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے ان کا نہ کراما جہنم کا بہت ہی زیادہ چمڑنے والا اور بہت ہی زیادہ سختی والا ہے ان مستقر و مقامہ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لم لم کا قواما اور اللہ کے انک بندوں کی پہچان یہ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہیں نہیں کرتے خرچی نہیں کرتے حد سے آگے نہیں بڑھتے بلکہ وہ درمیانہ چال رہتے حد سے زیادہ فضول خرچی نہیں کرتے بلکہ وہ بینک بینک رہتے وکان بین کا قواما اعتدال پسند ہوتے ہیں وہ اور ان آیات کے بعد پھر بتایا گیا گائے کی تشریف کرتے جائیں گے تو وقت لگے گا اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے بس پر صفت نفسلطی حرم اللہ اللہ بالحق اور کسی ایسے نفس کو وہ قتل بھی نہیں کرتے جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور وہ ذنا کے قریب نہیں جاتے وہ ذنا نہیں کرتے یہ تین چیزیں جو بعد میں بتائی گئی اس کی تصدیق ہوتی ہے اس حدیث سے جس کو امام بخاری کتاب التوحید کے اندر کرتے ہیں دل چاہتا پوری حدیث میں آپ کے سامنے پڑ جاؤں مسعود یا رسول اللہ ایزم بی اکبرو قال ماق کی کتاب التوحید اس حدیث کو امام بخاری کتاب التوحید میں ایسے ہی درج کرتے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے سوال کیا آیا اللہ, ای اللہ کے نبی اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گنا کون سا ہے صحابہ جن کی شان میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے فِي الْأُمِّئِنَ رَسُولَمْ مِنْهُمْ ہم نے ایک رسول ان انپڑوں میں یعنی عرب کے لوگ انپڑتے ہیں اور انہی میں سے ایک رسول نکالا ان کے اندر بھی سوال کرنے کی اتنی تمیز تھی حدیث پڑھتے جائیے اور مسئلہ نکالتے رہی اَيُّ زَمْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهُ جن کو انسان گناہ سمجھ رہا ہے ہم کو وہ نہیں بتائیے مجھے یہ بتائیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گنا کیا اکبر اللہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گنا کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکارو حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا یعنی اللہ کی نظر میں شرک سے زیادہ بڑا گناہ کوئی دوسرا ہے بھی نہیں اور امام مسلم تو ایک جگہ یہاں تک نقل کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر جنگل میں کچھ لوگ مجھے پکڑ لیں اور یہ کہیں کہ تو اللہ کا انکار کر تب میں تجھے چھوڑوں گا اور اللہ کا انکار کرنے سے میری جان بچ رہی ہے تو کیا میں اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول مسلم کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو جھوٹ بول جا اللہ کا انکار کر لو اس نے سوال کیا اللہ کے نبی اگر وہ اللہ کا انکار کرنے کے بعد نہ چھوڑے بلکہ یہ کہے کہ میرے آکا کو میرے سردار کو میرے مالک کو یا مجھے سجدہ کر تب میں تجھے چھوڑوں گا اللہ کے کی نبی کیا میں اس کو سجدہ کر کے اپنی جان بچا سکتا ہوں نبی اکرم بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے اور اپ نے فرمایا ان کو تل تا اور رتقا اگر تو یہ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو اپنے جسم کو کٹوا لینا اور جلا کر تو یہ راکھ کر دیا جائے تو اپنے جسم کو جلا کر راکھ کر دینا لیکن غیر کو سجدہ نہ کرنا اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لینا لیکن غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا اور یہاں کوتلتہ نہیں کہا عربی سے جو لوگ واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے قتل یقتل کے معنی عربی میں ہوتے ہیں قتل کرنا اور اسی کو جب باب تفعیل میں لے جائیں قتل یقتل تقتل تو اس کے معنی ہوتے ہیں کیما کیما کرنا بوٹی بوٹی کرنا ٹکڑے ٹکڑے کرنا اللہ کے نبی نے یہاں فرمایا اگر تجھے کاٹ کر بوٹی بوٹی کر دیا جائے تو یہ کروانا گوارا کر لینا لیکن غیر اللہ کو شیخ سجدہ یہ ہے شرکی لال اللہ کا کا اللہ کو یہ برداشت ہے کہ کوئی بندہ میرا انکار کر دے کم سے کم میرا حق مار کے دوسرے کو تو نہیں دے رہا ہے لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ میرا حق مار کر اللہ کسی دوسرے کو دے اور اس کرسی پر جس پر میں سوار ہوں اس پر کسی دوسرے کو اٹھائے اس کا حقدار کسی دوسرے کو بنا دے ان کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہی لفظ آیا تھا وہ باد مصر کی بیوی نے جب یوسف کو نکالا تھا کہ نکل جاؤ اور ہاتھوں میں چھلیاں تھیں اور پھل تھے یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی ڈالی کاٹی نہیں پکتا نا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی کئی جگہ سے کاٹی تھی انہوں نے تو یہودیاں نے کہا تھا عائشہ تیرے نبی سے زیادہ تیرے شوہر سے زیادہ تو محمد یوسف خوبصورت خوبصورتی کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے کی مصر کی عورتوں نے جب یوسف کی خوبصورتی کو دیکھا تو ہاتھوں کی انگلیاں انہوں نے جگہ جگہ سے کاٹ ڈالا لیکن تمہارے نبی کی خوبصورتی کا ذکر تو تمہارے قرآن کے اندر ہی موجود نہیں ہے. تو اماں عائشہ نے کہا تھا یہودیا عورت سے آئی یہودیہ, اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا میرے نبی کے حسن کو نہیں دیکھا آئے یہودی اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا اس نے محمد کو نہ دیکھا یہودیا نے سوال کیا اگر وہ محمد رسول اللہ کی خوبصورتی کو دیکھ لیتی تو کیا کرتی اب مائشہ جواب دیتی ہیں جمال حبیبی لکتا نقلو بہنا اگر انہوں نے میرے نبی کے جمال کو دیکھ لیا ہوتا تو انگلیاں کی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیتی اور پھر ان کو سمجھایا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹی اور مکے کی اور مدینے کی عورتوں نے جب محمد رسول اللہ کی خوبصورتی کو دیکھا تو میدان جنگ میں اپنے بیٹے کٹوا دیے اپنے شوہر کٹوا دیے اپنا باپ کٹوا دیا اور اپنا بھائی کروا دیا پھر بھی کہنے لگی چاروں قربانیوں کے بعد اب تو مجھے میرے نبی کی صورت دکھلا دو شکل دکھلا دو اور خیمے کا پردہ ہٹا کر دکھایا گیا کہ دیکھ یہ تیرے نبی بیٹے ہیں جب اس نے محمد رسول اللہ کا چہرہ اس دناریہ نے دیکھا تو چیخ پڑی کل مصیبت جلل اللہ کے رسول اپ کا چہرہ دیکھ کر میں چاروں شہادتوں کا گم بھول گئی تھا حسن محمد یہ ہے حسن یوسف اللہ کو چھوڑ کر تم ایسی ہستی کو پکارو حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا یہ کتنی گری ہوئی بات ہے آپ کراچی میں کام کر رہے ہیں اور آپ کی بیوی اسلام آباد میں رہ رہی ہو اور آپ سے کوئی دوست آپ کا ملنے آئے اور آپ کراچی سے کوئی ساڑی کوئی سوٹ کوئی بہترین کپڑا خرید کر دے بھائی میری بیوی کو اسلام آباد رہتی دے دینا تم جا رہے تو وہیں کے رہنے والے ہو تو آپ بتاؤ کہ بیوی کس کی تعریف کرے گی شوہر کی جو کراچی سے بھیج رہا اس کی یا جو لا رہا ہے کپڑا دے رہا اس کی کس کی تعریف کرے گی عقل سے خود آپ اس بات کو سوچیں اور غور کریں اگر وہ اس لانے والے اور کپڑا دینے والے کی تعریف کرنے لگے اوہ آپ تو بہت اچھے ہیں ہینڈسم ہیں یہ ہیں وہ ہیں دنیا بھر کے ایکسکیوز می اور آج کل جو چل رہی وہ سارے دروازے اس کے لیے کھول دے اور پھر آج کل کا ماحول بھی ہے آپ کو اگر یہ پتہ کراچی میں بیٹھے ہو گیا کہ اسلام آباد میں میری بیوی نے میری تعریف نہیں کی اور جس کے ہاتھ میں نے جو چیزیں بھیجیں اسی کے لیے اپنے دل کے سارے دروازے کھول دیے اسی کی تاریموں کے پل باندھنے لگی آپ کراچی میں موبائل کا اور انٹرنیٹ کا زمانہ یہی بیٹھ بیٹھ کر آپ بیٹھے بیٹھے آپ تینوں طلاق دے بیٹھیں گے کہ جا میں نے گے آپ اس کو برداشت نہیں بڑا عجیب مسئلہ ہے یہ بھی کہاں کس کس کو روئے ہمارے بنگال میں ایک آدمی سو رہا تھا اس کی بی, بی رات میں اٹھی اور اس نے خواب میں پتا نہیںا سوتے میں بڑب تلاک تلاک بیوی بی اس کو کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم رہا تو سو, رہا تھا شوہر سو رہا ہے نیند میں بڑبڑا دیا بی, بی نے سنا شوہر سے لوگوں نے پوچھا کہ مجھے نہیں معلوم میں نے نیند میں کیا کہا یہ بول رہی ہے یہ بات دھیرے دھیرے مسجد کے کٹملہ تک پہنچ گئی کا فتبہ صادر ہوتا اگر بیوی نے سنا شوہر کو معلوم ہو یا نہ ہو لیکن طلاق ہو گئی قصہ کس کس گے شوہر کہہ رہا مجھے معلوم نہیں کٹم اللہ رہا ہو گئی کب حلالہ کرا وہ عورتیں جنہوں نے اپنے شوہر کی زندگی میں اور ان کے جیتے جی کسی قبر کی مٹی دیکھنا پسند کر لیتی ہے لیکن آج ہمارے بھائیوں نے اور ان اور ان اور کو ان کی جیتے جی زندگی میں دوسرے مردوں کے پاس بھیجنے کو بھی حلال کر لیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ جب زنا حلال سمجھ لیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا آج اسی جنا کاری کو حلال کا دروازہ حلال, در حلال کہہ کر اس فتبے کو حلال کا درجہ دے کر آج اس جنا کاری کو حلال کا فتبہ دے کر آج زنا کو حلال قرار دیا جا رہا ہے کیسٹر، کیسٹر، کالونی، گجر، چوک، کراچی. انت زمین کس نے پیدا کی کہو گے اللہ آسمان کس نے بنایا اللہ پانی کون برساتا ہے کہ وہی پانی وہی زمین لال رنگ کا ٹماٹر اور پیلے رنگ کا آم کون پیدا کرتا ہے کہو گے اللہ لیمو میں کھٹا پن اور میٹھا پن یہ کس ہستی نے پیدا کیا تو کہو گے اللہ تمہاری زبان میں کھٹا میٹھا چھنے کی صلاحیت کس نے رکھی تو کہو گے اللہ اور آج اگر کوئی بیٹا پیدا ہوا پوچھو یہ کس نے دیا کہو گے فلاں بابا نے اجمیر والے نے بدائیو والے نے ہم ہندوستان کے نام لیتے ہیں ساری چیزوں پر ٹائٹل اللہ گا لگاتے ہو لیکن جب کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہو گرزا بخش فلاں احمد بخش یہ فلاں یہ فلاں اربی گرامر کو سمجھنے والا ہوتا اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو مند مند من کسی ہستی کو مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی ایسی ہستی کو مت پکارو مالا جو تجھے نہ نفع پہنچا سکتی ہے وہ ہستی ولا یا ضرور کر تجھے وہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی اور پھر وارننگ کے انداز میں کہا جا رہا فالتا من ظالمین ان حرف شرط اور جواب شرط آہ, کاش کوئی عربی گرامر سے واقف ہوتا فائن فالتا فائن ازم من اگر میری وارننگ کے باوجود تم ایسا کرو گے اگر میرے ہوشیار کرنے کے بعد اور میرے بتا دینے کے بعد بھی اگر تم ایسا کرو گے فائن کا ظالمین تو تیرے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں اور ظالم سے مراد یا مشرک ہے تیرے مشرک ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں فائن فالتا فائن نگا. اِنَّا کہا بھی میں؟ تاقید کے اور اِنَّا کی خبر پر لام بھی داخل ہو جائے پھر دیکھیے ان شر کا ظلم تو تاکیت کے لیے ہی. لام اور زیادہ تاکید بڑھا رہا ہے. یعنی شرک سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں ظلم کس کو کہتے کسی کا حق مار کر کسی کو دے دو اللہ کا حق مار کر آپ بندے کو دے رہے ہیں یہ اللہ پر ظلم ہے ان شرک اللہ ظلم مناظر شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں اور یہاں پر ظالمین کا فائن پالتا اگر تو ایسا کرے گا شرط اگر کرے گا پاین پال تا پاین نہ گیزم مین اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا ہائے قران کتنی زبردست کتاب اعلان کرتی ہوئی کہہ رہی ہے اور پھر ان کی کمزوری بھی بیان کر رہی ہے وہ کتاب ان الذین ندعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولا بجتماع له ذریعے اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہیں اپنی حاجت روائی کے لیے اپنی مشکل کشائی کے لیے اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں وہ اتنے کمزور کہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور تاکی او کشمیر سے کنیا کماری تک کے سارے بابا مل جائے کو نہیں کہا وج تماؤ لہو ساری کی ساری دنیا کے لوگ مل جائیں وج تماؤ اگر چاہیے سب جمع کر لیں اگر چاہیے سب کو اکٹھا کر لیں اگر چاہیے سب کچھ اکٹھا کر لیں جمع کر لیں اور سب مل جائیں سب مل جائیں زبابن نکرہ استعمال ہوا ہے ایک مکھی سارے لوگ ایک مکھی مل, مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اموری صاحب کیسے کہہ رہے ہو یہاں تو اکیلا ایک جیتا جاگتا دے دیتا ہے یہ ہمارے سوچ اور ہمارے ذہن کی خرابی ہے ورنہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ میرا در چھوڑ کر جہاں سے مانگو گے لازی دن ہم تمہارے ایمان کو اسی پر بڑھا دیں گے آدمی سمجھتا کہ نہیں دیکھو چار سال مسجدوں میں گئے نہیں ملا ایک سال وہاں گئے مل گیا قرآن کہتا ہم اور, اور بھروسہ چھوڑ کر دوسرے پہ کرو گے اسی پر بٹھا دوں گا وہ تو ہمارے یہاں کے غیر مسلموں کو بھی شنکر کی اور گڑیش کی مورتیوں سے مل جاتا ہے اسی پر ہم کیا کیے بیٹھے 10 سال بیٹا نہ ملا 20 سال نہ ملا تیس سال نہ ملا 40 سال نہ ملا ربلی رب منالی اللہ مجھے سوال بیٹا دے 50 سال کی عمر میں نہ ملا ساٹھ سال کی عمر میں نہ ملا ورد کرتے رب حبلی منت سال اللہ مجھے نیک بیٹا دے ستر سال کی عمر میں نہیں ملا اسی سال تک نہیں ملا پچاسی سال کے بعد اللہ نے کہیں جا کر حضرت ابراہیم کو اسماعیل جیسا بیٹا تھا فرمایا یہ تو ہی نبیوں کو آزما رہا ہے نبیوں کو یہاں تو چار سال نہ ملے ہوں ضرور کوئی دال میں کالا جیب مسئلہ قرآن کیا گیا کو لانے کا ایک اوتار ایک اتار لن. لینکو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے نہیں ہر گز پیدا نہیں کر سکتے جائیں گے سارے لوگ مل کر بھی ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے چلو مکھھی پیدا پیدا کر کے زندہ کر کے اڑانا تو بہت دور کی بات ہے تمہاری مٹھائی پر مکھی بیٹھ گئی اور تھوڑا سا لے کے اڑ گئی کتنا لے کے اڑے گی ارے شب برات کا حلوہ ہی لے لو بیٹھ گئی تھوڑا سا لے کے اڑ گئی کتنا اڑے گی اور کتنا لے کے بھاگے گی قرآن کہتا مکی مخ... اگر تھوڑا سا لے کر چلی بھی گئی تو یہ سارے لوگ مل کر اس مکھھی کو پکڑ کے وہ جو چیز چھین گئی لے کے بھاگی ہے یہ اس سے اس چیز کو چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے اس سے وہ چھین بھی نہیں سکتے اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے جو مکھی سے تھوڑی سی مٹھائی واپس لینے پہ قادر نہیں ہے وہ نقصان کیا پہنچا سکتا پھر قرآن نے جوتا مارا زالبل والمطلوب مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور مانگنے والا بھی مخلوق اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی مخلوق مخلوق مخلوق کو پکار رہی ہے کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے اس سے بڑی انسان کی بےوقوفی اور کیا ہو کیسے کہتے ہو قرآن اعلان کر رہا ہے سور نمل آیت نمبر اسی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے نبی کو اکمہ رہا ہے اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے جب نبی نہیں سنا سکتے اللہ کے بعد دوسرا مقام و مرتبہ جس ہستی کا ہو جب اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں اکمہ رہا ہے یقین آپ نہیں سنا سکتے بے شک آپ بھی نہیں سنا سکتے جب رسول نہیں سنا سکتے تو کون ہے جس نے اپنی ماں کا اتنا پیا جو رسول سے آگے تو کافر مردے مراد ہیں قرآن نے آگے وہ بھی کہہ دیا تم ان کو نہیں سنا سکتے وبی جو قبروں میں دفن ہے چھوٹ کر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی راستہ ہی نہیں وہ ایک صاحب کے بیچارے انڈیا میں پریری ٹرین کے اندر سفر کرو بڑا مزہ آتا ہے کبھی کبھی ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو وہاں غیرمسلموں سے اور پنڈتوں سے بھی الجھنا پڑتا ہے مجھے کہتا ہے نماز ٹرین میں کچھ لوگ پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا میں بھی پڑھ لوں تو اپنی سیٹ پہ برتھ پہ اب اس نے جب دیکھا یہ اوپر میں باندھتا ہے نیچے لیکن چونکہ ٹوپی ووپی نہیں تھی اور اس شیروانی میں بھی نہیں تھا میں تو وہ مولوی بھی نہیں سمجھ رہے تھے جب میں نیچے اترا تو بولے بیٹا یہ تم بہبھی ہو گیا میں نے کہا میں یہ بھابھی آ گئی تو جانتا نہیں ہوں لیکن ہاں یہ جانتا ہوں کہ میرے باپ مسلمان ہیں بھی مسلمان میں ان کے سامنے ویسے بن گیا تو انہوں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ تم مزاروں پہ جاتے ہو یا نہیں میں نے کہا مزار کس کو بولتا ہم نے تو مزار کا لغت میں جو معنی دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے ذرا یہ یورو منی زیارت کر دا اور مزار اس میں صرف ہے جہاں کی زیارت کی جائے جس جگہ کی زیارت کی جائے وہ مزار ہے رے نہیں بھائی کبر قبر پہ جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو میں نے کہا ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو دفن کرنے جاتا بھائی یہ بتاؤ کہ یہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو کہ مردے سنتے ہیں میں نے کہا بھائی میں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے کہ سنتے ہیں یہ بتاؤ کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں تم کیا سوال لے کے بیٹھ گئے خاموش نہ ہو تو میرا دماغ خراب نہ کرو مجھے کچھ پڑھنے دے ہماری جمعیت کا پرچہ نکلتا کرتا ترجمان میں نکال کے پڑھنے لگا پہلے تم یہ بتاؤ کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں اب مجھے تھوڑا غصہ آیا میں نے کہا بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے قبرستان چلا جا بات کر کے دیکھ لے پتہ چل جائے گا سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں میرے پیچھے کیوں تو ہاتھ دھو کر پڑھا ہے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے کوئی بات رہی تمہاری نے کہا سلام کر کے دیکھ لینا جواب مل جائے تو سمجھ لینا کہ سنتے ہیں؟ وہ کیا بولتے बोलते میں نے کہا اگر بولتے نہیں تو سنتے بھی نہیں ہوں وہ سنتے ہیں تو ہم نے کہا کہ نہیں حدیث میں آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں میں نے کہا اب اس کو تو اسی کے حساب سے سمجھانا پڑے گا میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ مردے بولتے ہیں بولا ایسا یہ کہاں آیا مردے بولتے ہیں تو میں نے کہا یہ کہاں آیا کہ مردے میں نے کہا وہ بھی آیا ہے بولا وہ نہیں آیا میں نے کہا تو یہ بھی نہیں آیا بولا خدا کی قسم یہ آیا ہے کہ مردے سنتے میں نے کہا اللہ کی قسم یہ بھی آیا ہے کہ مردے بولتے ہیں کہنے لگا دکھا کہاں ہے میں نے کہا سوال پہلے تم نے چھیڑا پہلے تم دکھاؤ کہ مردے سنتے کہاں تو اس نے وہ بخاری کی حدیث پڑھی کہا بخاری میں ہے نا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مردہ جب میت کو قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں اور قبر میں جب اتارتے ہیں اور مٹی دینے کے بعد جب لوگ اس کو واپس آتے ہیں تو حتی سمیع قرآن عالم مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے یہ اس نے دلیل پیش کی بخاری کی اس نے کہا کہ دیکھو حدیث ہے بخاری کی جب مردے کو تفن کر کے لوگ واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے جوتے کی آواز بھی سنتا ہے میں نے کہا پڑھتے ہیں جو بخاری کو بلائش کے رسول بخار انہیں آتا ہے بخاری نہیں آتی میں نے کہا لیکن یہ حدیث تو لاسٹ میں ہے اس سے پہلے پڑھو کیا ہے پوری حدیث پڑھو غسل دیا کفنایا اس کے بعد میں اس کو لے کے چلے جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان کی طرف لے کے جا ارے دفن تو بعد میں ہو رہا پہلے آپ کاندھا دو گے کہاں کاندھا دے کے جا رہے ہیں نیک مردہ ہوتا ہے تو کہتا مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف اور برا مردہ ہوتا ہے کافر یا منافق ہوتا تو کہتا ہائے میری بربادی ہائے میری تباہی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو میں نے کہا دیکھو یہ مردہ بول بھی تو رہا ہے تو سننا مانتا تو بولنا کیوں نہیں مانتا کہتا بات تو ہے اب کہتا ہاں مردہ بولتا نہیں میں نے کہا جب سننا مانتا تو بولنا کیوں نہیں مانتا بولا کہ کی وہ کیسے سنتا ہے وہ بولتا کیسے یہ چیز ہماری زندگی سے اور ہمارے علم سے باہر ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے تو میں نے کہا وہ سنتا ہے بر زندگی میں اس کا تعلق بھی ہماری زندگی سے نہیں ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کیسے سنتا ہے وہ ہماری زندگی میں مر گیا ہے ہماری زندگی سے ختم ہو گیا ہے جس طریقے سے تمہیں اس کے بولنے کا علم نہیں ہے ہمیں اس کے سننے کا علم نہیں یہاں پہ ٹرین کا سفر آ گیا سیٹ بدل لی اور دوسری جگہ بیٹھ گئے وہ لوگ جب دیکھتے کہ پھنسنے لگتا ہو تو خراب نہ ہو جائے یہ پیٹھ ہے نا, یہ پتہ نہیں کن, کون کون سے کام کرواتا ہے انسان سے. کون, کون سے یہ وہ لوگ تھے جو تعویذ اکیاون روپئے کا تعویذ ہے اپنے گلے میں لٹکا لو ساری مصیبتیں دور اور جب میں نے ایک بار ہم سے کہا میں اپنے لو کہنا کہاؤ کہا میرے اوپر مقدمہ چل رہا ہے بابا میں جیت ارے اس کو پہن کر جج کے سامنے آ جانا سمجھ لے کہ تیرے ہاتھ میں فیصلہ ہو گیا تو مقدمہ جیت گیا میں نے اسے اشارہ کیا تو تھوڑا دور بیٹھ گیا آدھے گھنٹے کے بعد میں گیا میں نے کہا بابا بہت بڑی مصیبت ہے کہ آپ ساری مصیبتوں کا حل میرے پاس اکیاون روپئے یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں مہاراشٹر میں مہاراشٹر کا علاقہ ایک دھلیا ایک علاقہ ہے ایک لڑکا لے کر گیا ہے میں نے کہا کیا ابھی لے کر گیا کہ ہاں میں نے تو نہیں دیا وہ جو بیٹھا ہوا ہے جس کو میں نے تو لے کے گیا میں نے کہا بابا یہ کیا کر دیا بولا کیوں کہا اسی پر تو میرا مقدمہ چل رہا ہے یہ معاملہ کیا ہے وہ بھی جج کے سامنے آئے گا میں بھی جج کے سامنے گاڑی بیٹا تو لے جا پیسہ بھی مت دے دو چار سو روپئے اور لے جا لیکن اس وقت میرے دندے پہ لات مت مار میں نے کہنا پہلے جلدی بتاؤ جیتے گاؤں ارے چو معلوم نہیں کتنا میرا نقصان ہو رہا میں نے ہمارے دھندے میرا دوست آیا بھاگ تو وہ کہنے لگا مولانا چلے جاؤ علاقہ یہ پتہ چل گیا کہ ہم لوگ دوسرے ہیں تو پھر تو اچھی طریقے سے پیٹتے بھی بہت بری طریقے इंडिया के अंदर वो हालात हम लोग गुजर चुके हैं आपके यहाँ आए यहां आने से पहले एक हफ्ता पहले मैं जेल काट के आया हूँ वो भी बरेली की एक हफ्ते की जेल बड़े अजीब मामला थो, यूपी के अंदर भी तो मेरे भाईयों ये मामला बड़ा अजीब गरीब के अंत तो के साथ समझौता سلحدیا کا واقعہ یاد کرو میرا آدمی آپ کے پاس اگر آ گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے یہ شرط منظور ہے اور اللہ کے نبی آپ کا آدمی اگر میرے پاس آئے گا تو میں واپس نہیں کروں گا ٹھیک ہے مجھے یہ بھی شرط منظور ہے حضرت عمر کہہ رہے کیا شرط لے اللہ کے نبی اتنے دب فیصلہ نہیں نہیں عمر رک جاؤ آئند ابھی حج نہیں کرنے دوں گا عمر ابھی نہیں کے لیے ہو تین سے زیادہ نہیں منظور دیکھیے نبی نے سلح کی ہے دب کر سلح کی ہے مصالحت کی ہے سمجھوتا کیا ہے تلوار لے گرا سکتے ہو لیکن میان میں رہے گی آپ اس کو باہر لڑکا کر نہیں آ سکتے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ بھی شرط منظور ہے ساری فائل تیار ہو گئی کہا کہ محمد رسول اللہ کو یہ شرائط منظور ہیں دستخط کا نمبر آیا سہیل جوارب جو ان تمام چیزوں کا نمائندہ کافروں کا بن کے آیا تھا کہنے لگا محمد رسول اللہ کا لفظ کاٹو لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں یہ کاٹو میں آپ کو رسول مانتا ہی کہوں اگر رسول مان لوں تو فیصلہ کس بات تو جھگڑا کس بات کا لکھو محمد ابن عبداللہ اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں آپ نے حضرت علی سے کہا کاٹ دو کہاں لکھا محمد رسول اللہ کاٹ دو لکھ دو محمد ابن عبداللہ اللہ حضرت علی فرماتے کہ اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں اتنی طاقت کہاں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور میرے ہاتھ اس رفظ رسول اللہ کو کاٹے میں میں یہ کام نہیں کر سکتا میں آپ کو اللہ کر رسول مانتا ہوں اللہ کے نبی فرماتے علی میں محمد ابن عبداللہ اللہ بھی ہوں اور میں محمد رسول اللہ بھی ہوں لہٰذا تم اس کو کاٹ دو محمد ابن عبداللہ لکھ دو حضرت علی کہتے اللہ کے نبی یہ کام مجھ سے مت کروائیے اللہ کے نبی مسکرائے بتاؤ کہ رسول اللہ کا لکھا لاؤ میں خود ہی کاٹ دیتا ہوں پھر اللہ کے نبی گوالی نے بتایا اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیا یہ سلح کر لی کیونکہ اس میں توحید کے ساتھ کھلواڑ نہیں تھا اور جب کافروں نے کہا کہ 6 مہینے تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو 6 مہینے ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں لیکن نبی اکرم کی یہاں اس موقع پر سختی دیکھو فرمایا قل یا ایھا الکافرون اے نبی کہہ دو کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اور میں اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جس خدا کی جس رب کی عبادت میں کرتا ہوں اور نہ تم کرنے والے ہو نہ میں کرنے والا ہوں چلو صلاح اس شرط میں کر لیتے کہ لکم دینکم ولیدین تمہاں پارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہم صلاح نہیں کریں گے چھ مہینے ہم تمہارے خداوں کی پوجا کر لیں چھ مہینے تمہارے رب کی نہیں نہیں نہیں ہمیں یہ سمجھوتا برداشت نہیں ہے صلاح کیا دب کر کی لیکن توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہے میرے بھائی ہو جس مسلک سے جڑے ہو ہائے ہماری کمبکتی بربادی ہو تباہی تو یہ کہ آج ہم نے سمجھوتے بھی توحید کے ساتھ کر رکھے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو گزر رہے ہیں مسجد سے آزان کی آواز آ رہی ہے اور مسجد بھی کہاں کی ہے ملک کے شام کی مسجد ہے اذان کی آواز آ رہی ہے کہا میرے خادم اسلم چلو یہی نماز پڑھ لیتے ہیں وضو بناتے ہیں اور مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں جیسے داخل ہوئے تو معزن آخری جملے ادا کر رہا تھا لا الہ الا اللہ حضرت عمر مسجد میں داخل ہو گئے معزن نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد فرما دیا اپنی طرف سے یہ جملے بھی تھوڑے سے کہہ دیے تو جامع تن آئے لوگوں ذرا جلدی آؤ نَم اذان اج دیر سے ہوئی ہے نماز جلدی کھڑی ہوگی نماز جلدی ہو جائے گی آؤ ذرا جلدی آؤ الصلات الجامعات نماز کھڑی ہونے والی ہے ذرا جلدی آؤ ذرا جلدی آؤ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں او میرے غلام مسلم جلدی سے نکلو اس مسجد سے یہ بدعتیوں کی مسجد ہے اور اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی میں نے اللہ کے نبی کو کے زمانے میں صرف لا الہ الا اللہ تک سنا اور اس نے الصلات الجامعات کا لفظ اپنی طرف سے بڑھایا کے الفاظ ہیں حضرت عمر مسجد سے باہر نکلے اپنے سر سے اتارا زمین گوارا نہتوا نہ لینے کی کوشش مت کرنا حالات دیکھیے اور معاملات دیکھیے یہاں تو جنازہ کوئی مر جائے تو مسجدوں سے اعلان کی فلاں مٹی ہوگی اور لائٹ اگر چلی جائے تو آ اور پھر آ جائے تو پھر اذان کے بعد ایک اور خبر دی جاتی ہے مسجدوں سے بھائیو آزان ہو چکی ہے جماعت جلدی ہونے والی ہے جلدی آ جاؤ یہ ساری چیزیں حضرت عمر فاروق کے دور میں بداعت تصور کی جاتی تھی اور ان کو یہ بھی گوارہ نہیں تھا کہ ساری چیزوں پر ہم سمجھوتہ ہاں مسجد اللہ کا کرکالو اس مسجد سے لے کے چلو یہ بداخیوں کی مسجد ہے اور اس مسجد سے میری نماز کیا عمر نماز پڑھ لیا کرتے تھے لیکن جب کبھی عمر ابن عبد اللہ ایسے وقت نماز پڑھاتے تھے جو لیٹ ہو جایا کرتے تھے تو حضرت انس یہ پہلے سے نماز پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے لوگوں نے پوچھا امیر المو عمر ابن عبد العزیز ہیں اور تم امیر کے پیچھے کبھی کبھی نماز نہیں پڑھتے ہو فرمایا جب اول وقت پہ وہ نماز پڑھاتا تو میں پڑھ لیتا ہوں اور جب وہ نماز کو ٹائم پہ ٹائم پڑھتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے چلا آتا ہوں کہا کہ تم امیر کی اتحاد کیوں نہیں کرتے ہو کیا کہنے لگے میری آنکھوں نے جناب محمد الرسول اللہ کی نماز کے اوقات کو دیکھا ہے اور میری آنکھیں پہچانتی ہیں کہ آپ کب پڑھتے تھے پڑھتے تھے مغرب کا پڑھتے تھے ایشا کب پڑھتے تھے فجر کب پڑھتے تھے میری آنکھیں محمد الرسول اللہ کی نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں سمجھوتا نہیں تھا امیر ہوگی کتنے بڑے آپ امیر ہیں اپنی جگہ پر امیر کی تعداد میں کروں گا ہاں صحیح ہے لیکن جب وہ امیر کتاب اللہ سنت رسول سے ہٹ کر کوئی بات کہے گا تو پھر الگ پھر کوئی سمجھوتا نہیں ہے حضرت عمر نے کہا تھا ان لوگوں جب میں قرآن و حدیث کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہوں تو تم کیا کرو گے لوگ خاموش ہیں پھر پوچھا بتاؤ کیا کرو گے لوگ خاموش ہیں پوچھا بتاؤ میں امیر بنا ہوں تمہارا اگر میں کوئی ایسا کام کرنے کو دو نہیں حدیث میں نہیں تو تم کیا کرو گے ایک نوجوان اٹھا کہنے لگا تیری, تلوار چھین کر تیری گردن لا دیں گی اللہ ایسے نوجوان جب تک اس زمین کی چھاتی پر زندہ ہیں عمر کوئی بھی غلط حرکت نہیں کر سکتا اور تیرے اور تیرے نبی کے فرمان کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا اللہ سے نوجوانوں میں طاقت فرمان